یم نل اسلم تم نلیہ اسلم کم بل یمن <صادقين> کم اندم لم سواد دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اگر تم اپنے اسلام میں سچے ہو عیسایت کریمہ میں انہیں دیہاتیوں سے جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا اور جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے زجر و توبیخ کے طور پر کہا ہے کہ تم اللہ کو اپنے دین و ایمان کی خبر دیتے ہو تاکہ تمہیں مومن مان لیا جائے حالانکہ وہ تو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کی خبر رکھتا ہے اس لیے اسے خوب معلوم ہے کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے اس لیے تمہارے دلوں میں جو بات ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ کہو ورنہ اس کے احکاب سے بچ نہ سکو گے آیت سترہ میں انہی دیہاتیوں کی ایک دوسری غلطی پر تمبی کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ اس لیے کہ جو راہ ہدایت پر آ جاتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے بلکہ اگر تم اپنے ایمان میں صادق ہوتے تو اللہ تم پر احسان جتاتا کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق دی لیکن اسے معلوم ہے کہ تم جھوٹے ہو اس لیے کہ اس سے کوئی بات مخفی نہیں ہے جیسا کہ آیت اٹھارہ میں فرمایا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کی خبر رکھتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کون صادق الایمان ہے اور کون کازب المان